الحمد, الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين استفوا الله بعد اعوذ بالله من الشياطين والهم بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا اتيتهم اياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال وبارك وسلم <تصفح> اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ اکبر اگر مجھے یا آپ سب میں سے کسی کو موت کا آخری وقت آ جائے اور آخری وقت اس سے پوچھا جائے کہ آپ کے دل کی سب سے بڑی تمنا کیا ہے تو ہر اقل مند بندہ یہی کہے گا کہ میری بخش ہو جائے اور کلمے پہ مجھے موت آ جائے ہر اقل مند بندہ یہ کہے گا کہ مجھے میری بخشش ہو جائے اور کلمے پہ مجھے موت آ جائے تو ہر ولی اللہ ہر عالم ہر صحابی ہر نیک بندے کی یہ تمنا ہے کہ آخری وقت مجھے کلمہ نصیب ہو جائے اور میری بخشش ہو جائے جب موت کے آخری وقت ہماری یہ تمنا ہوگی کہ بخشش ہو جائے اور کلمے پہ ایمان پہ موت آ جائے تو اس وقت جوانی میں صحت میں فرصت کے وقت ہم اس کی فکر کیوں نہیں کرتا اور یاد رکھیں جس چیز کی بندے کو فکر لگ جاتی ہے وہ مل جاتی ہے چھوٹے بچے کو کھانے پینے کی ٹافیاں کھانے کی فکر ہوتی ہے اس کو میٹھا ٹافی ملتی رہتی ہے پھر وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو کھیلنے کی شوق ہوتا ہے تو اس کو کھیلنے کی چیزیں ملتی رہتی ہیں اس کے بعد بڑا ہوتا ہے تو اس کو ہوتا ہے کہ میں پڑھ لکھ کے بڑا آدمی بنوں تو وہ پڑھ جاتا ہے پھر اس کی فکر ہوتی میری شادی ہو جائے بچے ہو جائے تو شادی ہو جاتی ہے پھر مکان کی فکر ہوتی ہے مکان مل جاتا ہے اسی طرح اگر ایمان کی فکر ہو تو ایمان کامل بھی موت کے وقت نصیب ہو جائے گا تو آج اس کی فکر نہیں ہے سوچ نہیں ہے اگر فکر اور سوچ لگ گئی تو کام ہو گیا عام آدمی میں اور پاگل آدمی میں کیا فرق ہوتا ہے کہ پاگل آدمی کی سوچ ٹھیک نہیں ہے اس لیے اس کو پاگل خانے میں بھیج دیتے ہیں اور عام آدمی کی سوچ ٹھیک ہوتی ہے اس لیے وہ معاشرے میں رہتا ہے تو اسی طرح جو بندہ ایمان کی آخرت کی فکر نہیں کرتا نا آخرت میں وہ بھی ایسے ہی ہوگا تو اس لیے سب سے زیادہ اہم چیز بننے کا ایمان یقین ہے۔ ایک دفعہ اسلام آباد میں میں بیان کر رہا تھا تو کچھ افسر لوگ تھے افسر ہوتے ہیں نا دفتروں میں تو میں بیان کرتے کرتے کہہ دیا کہ یہ ایمان کروڑوں روپے سے زیادہ قیمتی ہے تو ایک افسر کہنے لگا جی آپ کو پتا کروڑ روپے کتنا ہوتا ہے کیونکہ آج پیسے کا تو ہمیں بڑا پتہ ہے کہ سو کا نوٹ ہے پانچ سو کا ہے ہزار کا ہے تو میں نے کہا کہ یہ ایمان کروڑ روپے سے زیادہ قیمتی ہے تو اس نے کہا جی آپ ثابت کریں کہ ایمان کیسے کروڑ روپے سے زیادہ قیمتی ہے تو اس کو میں نے سمجھانے کے لیے کہا کہ ایک میز کے اوپر ایک کروڑ روپیہ رکھ دو دوسرے میز کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد اور رسول اللہ کلمہ لکھ کے رکھ دو اب آپ کو اجازت ہے ان دونوں میں سے ایک کو لات مار دو اور ایک کو قبول کر لو بتاؤ ان دونوں میں سے کون سا چھوڑو گے اور کون سا رکھو گے اس نے کہا جو مرضی ہو جائے کلمہ تو نہیں چھوڑ سکتے تو میں نے کہا پھر کیا ہوا کہ جب کوئی انتخاب کا وقت آیا آپ نے ایک کروڑ روپے کو لات مار دی چھوڑ دیا اور لا الہ الا اللہ محمد اللہ کو قبول فرما لیا ثابت ہوا کہ کلمہ کروڑ روپے سے زیادہ قیمتی ہے اور قرآن حکیم نے فرمایا شاید تیسرا پارا کوئی پارا اختتام ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دیں اگر کافر زمین بھر کے پوری سونے کی بھی لے دیں اللہ کو اور پھر یہ کہیں کہ ہمیں جہنم سے نکال دے اللہ زمین بھر کے سونے کی بھی لے کر اس کو جہنم سے نہیں نکالے گا کافر کو تو ثابت ہوا کہ یہ کلمہ زمین بھر کے سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے لیکن آج ہمیں مفت میں مل گیا اس لیے قدر نہیں اگر اس ایمان یقین کلمے کی قدر پوچھنی ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی سے پوچھو کہ تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹا دیا سینے پہ پتھر رکھ دیا پھر بھی کیا کہا لا الہ الا اللہ آج ہمیں مفت میں کلمہ مل گئے کوئی پیسے نہیں لگے کوئی قربانی نہیں دی کچھ بھی نہیں ہوا ماں باپ مسلمان تھے ہم بھی مسلمان ہیں اس لیے ہمیں قدر نہیں ہے کلمے کی صحابہ سے جا کے پوچھو جنہوں نے اس کلمے کی خاطر ہجرت کی جہاد کیا گردنے کٹ گئی تو آج ہمیں مفت میں مل گیا ہے اس لیے قدر نہیں ہے اس لیے اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ کلمہ پڑھ لیا بس آپ مومن بن گئے کلمہ پڑھ کے آپ صرف مسلمان بنتے ہیں مومن بنیں گے جب قربانی دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ آئے انہوں نے نبی پر احسان چڑھایا اقالت العرب آمنا كلمت من ولا ان قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم قد کچھ دیہاتی لوگ ا کے کہیں گے کہ ہم مومن بن گئے فرمایا مومن نہیں بنے ابھی تم مسلمان فرما بردار بنے हो مسلمان बने हो ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں اترا ہی نہیں بلکہ تم اللہ اور رسول کی پوری اطاعت کرو گے پھر اللہ تمہارے اعمالوں میں کمی نہیں کرے گا پھر نے کہا دیا لا اله تو کیا حاصل دلوں نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں کہ ایمان یقین جب تک دل کے اندر نہیں بیٹھے گا اس وقت تک بات نہیں بنے گی تو ایمان قربانی مانگتا ہے قل سلاتی و نسخی و ماہیا رب لعالمین کہہ دو کہ بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا اور مرنا سب رب العالمین کے لیے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی جو دیکھی ہسٹری اس بات کا کامل یقین آیا جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا جو اللہ کے نام پہ جان دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا اس کو ایمان کا مزہ نہیں آتا سب سے کم درجے, درجے کا ایمان یہ ہے کہ بندہ برائی کو دل سے برا سمجھے سب ظال کا فل ایمان یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے اور ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نام پر بندہ جان دینے کے لیے تیار نہ ہو بے چین ہو جو اللہ کے نام پر جان دینے کے لیے بے چین ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو اسی دنیا میں جنت کے نظارے چکھا دیتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اللہ کی خاطر جان دینے کے لیے تیار ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی جنت نہ دکھائے یہی بہشت بھی بھی ہے بورو جبریل بھی ہے. تیری نگاہ میں ابھی شوخی ہے, نظارہ نہیں کہ تیرے دل کی آنکھ نہیں کھلی اس لیے تمہیں نظر نہیں آ رہا اگر دل کی آنکھ کھل گئی اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں آپ کو جنت کے نظارے کرا دے جس کو اللہ نے اپنا دیدار کرانا ہو اس کے لیے جنت کا دیدار کوئی معمولی چیز ہے مدد والدین جنت میں اللہ کا دیدار ہونا ہے جنت کا دیدار تو معمولی چیز ہے تو اس لیے ہمیں ہمیشہ نظر رکھنی چاہیے اللہ کے دیدار پہ کہ ہم نے تو اللہ کے دیدار کرنا ہے تو جو آیات میں نے پڑھی ہیں اس میں بتایا ہے ایمان کس کو کہتے ہیں انما المؤمن کس کو کہتے ہیں انما ان نمل ذوقہ وجلت کلو گھوم بے شک مومن وہ ہوتے ہیں جس کے سامنے اللہ کا نام آ جائے محبوب پیارے رب کا نام آ جائے اللہ کا نام آ جائے تو اس کو دل ڈر جائے رب العالمین کا نام آیا ہے جس اللہ کے ساتھ شدید ترین محبت ہو جائے اللہ کا نام سن کے بندے کی کیفیت ہی اور ہو جاتی ہے اللہ اکبر کبیر ایک بزرگ کو ہم نے دیکھا ان کا زبان بھی اللہ اللہ کر رہا ہے دل بھی اللہ اللہ کر رہا ہے پورے وجود میں سے جو ہے اس جسم کے اندر اتنی اللہ کی محبت ہے کہ بال بال کے اندر سے اللہ اللہ ہو رہی ہے اللہ اکبر جو عاشق بن جاتا ہے نا تو پھر اس کے اندر سے اللہ اللہ ہونے لگ جاتی ہے اسی لیے کیا شوق میری لئے اللہ اللہ میرے رگو پے میں ہے اللہ قرون اللہ قیام میں ہم کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں وہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں تو ہاں ڈاکٹر کے پاس گئے وہ اتنا اللہ کی محبت میں مگن تھے جب بندہ اللہ کو محبت کرتا ہے اللہ کے ساتھ عشق و محبت کرتا ہے اللہ کا نام رگ رگ ریشے ریشے میں سما جاتا ہے تو ان کو ڈاکٹر نے کہا اچھا میں آپ کو دوائی دیتا ہوں نام آپ کا کیا ہے میں ادھر لکھتا ہوں نام سوچتے رہے سوچتے رہے اس کو اتنی اللہ کی محبت کا غلبہ تھا کہ اپنا نام بھول گیا کہ اچھا اللہ کا بندہ تو ہوں اللہ اکبر، کتنا اللہ کی محبت دل و دماغ میں رچ بس گئی تو فرمایا اللہ نے مومن کی پہلی نشانی کیا ہے ان ملمو میں وجی الت کو لوگ بے شک مومن وہ ہوتے ہیں جن کے سامنے اللہ کا نام آئے جو ان کا دل ڈر جائے اللہ کا نام آگیا اللہ اکبر قبیدہ تو سب سے بڑا اللہ کا نام قرآن میں استعمال اللہ نور السماوات والارض اللہ لا الہ الا ہوا الہی القیوب اللہ نزل احسن الحديث اللہ کا نام اتنا عظمت والا ہے دیکھیں اللہ کا ایک ذاتی نام ہے وہ کیا ہے اللہ باقی اللہ کے صفاتی نام ہے حکیم ہے ہے جی کریم ہے رحمان ہے رحیم ہے یہاں ایک نقطہ سنیں ابد الحکیم کو لوگ حکیم حکیم کہتے رہتے ہیں کو کریم کریم کرتے رہتے کا ذاتی نام ہے کوئی بندہ عبد ہٹا کے کسی کا نام اللہ اللہ نہیں کہتا جیسے کو کریم کہہ دیتے ہیں ابد الحکیم کو حکیم حکیم کہتے ہیں لیکن عبداللہ کا عبد ہٹا کے کوئی کسی کو اللہ اللہ نہیں کہتا کیونکہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے کوئی اپنا اللہ نام نہیں رکھ سکتا کوئی رکھ سکتا اپنا اللہ نام تو اللہ کے نام میں ایسی زبردست ہی اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا پوری دنیا کو اللہ کے نام جیسا کسی کا نام ہے یہ قرآن کی آیت ہے ہلتا علم الحو سب اللہ کے نام جیسا کسی کا نام ہے اللہ اکبر کبیرا عربی میں اگر زیر زبر لگا دی جائے معنی بدل جاتا انتا تو مرد انتی تو عورت ہو جائے گا لیکن حضرت امام ربانی مجدانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کا نام اللہ ایسی برکت والا ہے اس کے جتنے مرضی حرف کم کر دو اللہ پھر بھی اللہ ہی رہتا ہے حضرت نے مثال دی دیکھیں اللہ فرما اللہ رب کا لفظ آتا ہے فرما للہ کا پہلا لام ہٹا دو لہو رہ جائے گا تو قرآن کی ایپ شروع ہو رہی ہے لہو ملک وات وز فرما دوسرا لاب ہی ہٹا دو ہُو رہ جائے گا لا الہ اللہ اللہ اللہ بے شک مومن وہ ہوتے ہیں جن کے سامنے اللہ کا نام آ جائے ان کا دل ڈر جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا نام آ گیا فرمایا مومن کی دوسری نشانی دوسری علامت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا کلام قرآن پڑھا جاتا ہے ان کا دل جو ہے ایمان سے بھر جاتا ہے ایمان زیادہ ہو جاتے ہیں یہ چیلنج ہے پوری دنیا میں اچھی سے اچھی کتابیں ہیں کسی زبان کی کوئی کتاب بغیر سمجھے آپ کے اوپر اثر نہیں کرے گی یہ اللہ کا کلام ہے کاری باست کی آواز ہو اور سورہ رحمان پڑھی جا رہی ہو جس کو قرآن نہیں بھی سمجھ آ رہا قرآن اس پہ بھی اثر کر رہا ہے دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو بغیر سمجھے اثر کرے تراویوں میں 99 فیصد لوگوں کو قرآن سمجھ نہیں آ رہا ہوتا لیکن 20 تراویوں میں کھڑے ہو کے سب قرآن سنتے ہیں اللہ اکبر کبیرا <سلام> تو فرمایا کہ امام مومن کی دوسری نشانی ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے اس کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے اور واقعی ایمان زیادہ ہو جاتا ہے بغیر سمجھے اللہ کا قرآن اثر کرتا ہے اور اگر اس کو سیکھ لیا جائے سمجھ لیا جائے عمل کیا جائے پھر کتنا اثر کرے گا ہمارے حضرت ایک دفعہ روس قاری باسط کے ساتھ قرآن کا ترجمہ تفسیر بیان کرتے تھے وہ تلاوت کرتے تھے ہمارے حضرت شیخ اس کا انگریزی میں ترجمہ تفسیر بیان کرتے باہر کے ملک میں قاری صاحب سے کسی نے پوچھا قاری باسر صاحب آپ بتائیں کہ آپ نے قرآن کا کوئی ایک دفعہ مجھے مصر کے صدر کا ٹیلی گرام ہے آپ نے میرے ساتھ روس جانا ہے جو صفر جو سپر طاقت تھی اللہ نے اس کو صفر طاقت بنا دیا ایمان والوں کی برکت سے سپر طاقت صفر طاقت بن گئی ہماری آنکھوں کے سامنے بن گئی تو کہا کہ اصل میں وجہ یہ ہوئی تھی کہ مصر کا صدر روس گیا تھا دو سال پہلے اور وہاں اس نے ان سے معاہدے کیے پھر بیچ میں تھوڑا وقفہ آیا دس پندرہ منٹ باہمی دلچسپی کے موضوعات پر گفتگو کی تو انہوں نے کہا تم اپنی پرانی کتاب چھوڑو ہماری یہ ریڈ بک پڑھو تمہارے ملک میں کاریں بہاریں اور دودھ کی نہریں چلنی شروع ہو جائیں گی بس یہ ہمارا نظام نافذ کرو انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ روسی افسر اور وزیر نہیں سمجھے یہ دنیا دار تھا دنیا دار خود نہیں سمجھتا تو اوروں کو کیا سمجھائے گا اب پھر وہ جا رہا تھا دو سال بعد پھر روس جا رہا تھا اس نے کاری باسط کو ٹیلی گرام دیا کہ آپ نے میرے ساتھ جانا ہے اسی طرح معاہدے ہوئے بیچ میں جو وقفہ آیا بند کر کے اس طرح اپنا خاص انداز تھا اس کا قرآن پڑھنے کا ڈوب کے قرآن پڑھتے تھے قرآن پڑھتے تھے تو پتھر ہلنے لگ جاتے تھے تو کاری صاحب کہنے لیں گے کہ میں نے ان کافروں کے سامنے قرآن کو پڑھنا شروع کیا میں نے قرآن کے وہ دو رقو پڑھے جن کو سن کے حضرت عمر مسلمان ہو گئے تھے <تصفح> کہ میں نے جب دو رقوب پڑھ کے آنکھیں کھولی تو میں حیران ہو گیا کہ ان میں سے تین چار وزیر مشیر ایسے آنسوں سے رو رہے اب مصری صدر نے اس پر چڑھائی کی پوچھا کہ بتاؤ جو انہوں نے پڑھا آپ کو سمجھ آیا ان کا جی سمجھ نہیں آیا کہا سمجھ نہیں آیا تو رو کیوں رہے ہو کہا جو انہوں نے پڑھا ہے ہمیں سمجھ نہیں آیا لیکن اس نے ہمارے دل پہ اثر کیا جس کی وجہ سے بے اختیار ہماری آنکھوں سے ان کم بل حق یہ ہے ہماری کتاب جو تم پر حق اور سچ بولتی ہے تو بھائی ایمان والوں کی یہ پتھروں میں سراخ کر دیتے ہیں چشمے جاری کر دیتے ہیں کافروں پر اثر کر سکتا ہے کیا مسلمانوں پہ اثر نہیں کرے گا تو فرما ذاتت ہم ایمانا دوسری ایمان والوں کی نشانی ہے کہ اور اللہ وجلت ویزا تولیت وعلا کہ وہ اپنے رب کے اوپر یہ اعتماد کرتے ہیں اعتماد کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو فوراً نظر کے صرف جائے اللہ کی طرف ادھر دیکھو بھائی یہ بچے تو کرتے ہی رہتے بچے کچے ہوتے ہیں سے بکری کا بچہ سے بندر کا بچہ سے انسان کا بچہ اگر یہ چپ کر کے بیٹھے ہوں یہ بیمار ہیں کیونکہ بچے کا مطلب ہی اس نے ہلنا جلنا ہے بولنے تو اس لیے بڑوں کو ادھر دیکھنا چاہیے بچے تو بچے ہیں کیونکہ بچے کچے ہوتے ہیں اور جو کچی چیز ہوتی ہے وہ کچے کام کرتی ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ تیسری چیز کیا ہے ایمان کی ہاں یہ توقع لون اللہ کے اوپر اعتماد ہو اعتماد کا کیا مطلب کہ جب کبھی مشکل آئے مصیبت آئے کچھ آئے تو سب سے پہلے نظر کس پہ جائے اللہ پہ جائے اور یہاں ہمارے کیا ہوتا ہے کوئی بیمار ہو گیا اس ہسپتال میں جاؤ اس ہسپتال میں جاؤ اس ڈاکٹر کے پاس جاؤ اس ڈاکٹر کے پاس جاؤ جب بیمار کو یہ آرام نہیں آتا اور وہ بالکل مرنے کے قریب ہو جاتا ہے پھر کہتے ہیں اللہ اب تم کچھ کرو تو سب سے آخر پہ کس کو رکھا ہے اللہ کو تو مدد بھی اتنی آئے گی نا جب سارے انسانوں میں جو رب العالمین ہے اس کو سب سے آخر پہ رکھا ہے تو مدد بھی اتنی آئے گی اگر بیمار ہوتے سب سے پہلے نظر ہماری اللہ پہ جاتی ہے یا اللہ یہ بیماری تیری طرف سے آئی ہے تو ہی اس بیماری کو دور کر سکتا ہے تو یہ ایک آدھ آپ گولی لیتے آپ کو آرام آ جانا تھا کہ میں سنت کے طور پہ دوائی لے رہا ہوں اس گولی میں بھی اثر نہیں ہے یا اللہ تیرے حکم میں اثر ہے تو دیکھو یہی گولی اثر کر جاتی اب یہاں کیا ہے ساری دھوڑوں میں ہاتھ مارتے ادھر گوم ادھر گوم سب جگہ جاتے ہیں جب آرام نہیں آتا جب مرنے کے قریب بندہ ہوتا ہے پھر کہتے ہیں یا اللہ آب تو کچھ کر تو اس وقت آخری وقت تو پھر اللہ کچھ نہیں کرے گا کہ جب تم نے اللہ پہ اعتماد ہی نہیں کیا اللہ سے دعا ہی نہیں مانگی نفل پڑھ کے اللہ کے آگے روئے ہی نہیں تو پھر اللہ کیسے مدد کرے تمہاری مدد تو تم غیر اللہ سے مانگتے تھے ادھر سے ادھر سے سب جگہ سے مدد مانگتے تھے تو کیا اللہ کے پاس مدد ختم ہو گئی ہے کہ لوگوں سے مانگتے ہیں ہمیں جب بھی کوئی مسئلہ ہے مشکل ہے سب سے پہلے نظر کس پہ جائے اللہ پہ جائے آج بھی خدا کی قسم آج بھی ہمارا ایمان صحابہ والا ایمان ہو جائے آج اسی طرح مدد اترے گی جیسے صحابہ پہ مدر اترتی. اس لیے فرمایا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی آج بھی ہو جو براہم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا آج وہ ایمان ہو تو دیکھو پھر اللہ کی مدد کیسے آتی ہے تو اس لیے حدیث میں آتے جتنے اپنے ایمان کی تجدید کرو اس کو نیا بناؤ اس لیے میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ ایمان پر مرنے کا آسان نسخہ بتاتا ہوں چاہیے سب کو حدیثی میں آتا ہے کہ موت موت جو ہے یہ نیند کے بھائی کی طرح بہن یا بھائی کی طرح ہے یعنی yani جس طرح بندہ ایسا ایسا سوتا ہے اسی طرح ایسا ایسا ایس ایس اس کی جان نکلتی ہے اس کو موت آتی ہے تو جو بندہ سوتے جگتے کلمہ پڑھنے کی عادت ڈال لیتا ہے انشاءاللہ اس کو ضرور کلمے پہ اللہ موت نصیب فرما لے آج نرم بستر ہے اوپر نرم رضائی ہے کوئی فکر نہیں کوئی فاقہ نہیں پھر بھی باتیں کرتے کرتے ٹی وی دیکھتے دیکھتے دیکھ سو جاتے ہیں اور کلمہ پڑھنے کی فرصت نہیں جاگتے ہوئے کلمہ پڑھنے کی فرصت نہیں تو پھر مرتے ہوئے کہاں سے کلمہ یاد آئے گا اس وقت تو فرشتے نظر آ رہے ہوں گے خوفناک فرشتے نظر آئیں ہوں گے بیوی بی بچے ہاتھ سے جا رہے ہوں گے دنیا چھوٹ رہی ہوگی اکیلا جائیں گے نا مرنے کے بعد کوئی ہمارے ساتھ تو نہیں ہوگا نا تو پھر اس وقت کلمہ کیسے یاد آئے گا جب آپ سہولت میں آسانی میں کلمہ پڑھ کے نہیں سوتے کلمہ پڑھ کے نہیں جاگتے تو پھر مرتے ہوئے کلمہ کہاں سے ملے گا تو اس لیے سوتے جاگتے کیا کرنا ہے کلمہ پڑھنے کی عادت ڈالنی ہے پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ کس طریقے سے موت کے وقت آپ کو کلمہ یاد دلا دے گا تو فرمایا تیسری نشانی مرد مومن کی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر اللہ شکر تم جس چیز کا تم شکر کرو گے میں وہ چیز اور زیادہ دوں گا جب تم ایمان کا شکر ادا کرو گے دو نفل پڑھ کے انشاءاللہ شاء شکر ادا کرنے کی برکت سے اللہ تعالی مرتے ہوئے سے فرمانے لیے سوتے جاگتے پڑھنے کی عادت ڈالنے اور اللہ کے اوپر اعتماد کریں لوگوں پہ اعتماد نہیں اعتماد کریں پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کس طرح آتی ہے. اور آج یہ اعتماد اللہ پہ بڑا کمزور ہو گیا اگر کسی کو کہیں کہ بھائی دعا کر کے اللہ سے مانگو انشاءاللہ اللہ مدد کرے گا نہیں نہیں کہ کہ سبب بھائی سبب بھی اختیار کرو اور مسبب الاسباب کو بھی اختیار کرو سبب کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں ہے وہ چاہتا ہے جب چاہتا ہے جدھر چاہتا ہے موڑ دیتا ہے فَعَالُ الْلِمَا يُرِيدُ وہ جو چاہتا ہے کر لیتا ہے تو آج ہمارا وہ ایمان یقین وہ نہر اللہ کے اوپر نہیں ہے حالانکہ اللہ نے فرمائے وَمَنْ يَتَوَقَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ جو بندہ جتنا زیادہ اللہ پہ اعتماد کرتا ہے اتنی زیادہ اللہ کی مدد آتی ہے اتنی زیادہ اللہ کی مدد آتی ہے کتنے تجربات آپ کے زندگی میں ہوتے ہیں کہ کسی جگہ بندے کو کوئی اعتماد نہیں ہوتا کہ یہاں مجھے کوئی کھانا کھلائے گا زبردستی لوگ کھانا کھلاتے ہیں کسی جگہ سفر پہ جا رہے ہیں گاڑی نہیں ملنی ہوتی اچانک گاڑی مل جاتی ہے اسی طرح کتنے واقعات ہیں بندے کی زندگی میں جس میں اللہ کی مدد اترتی ہے تو اس لیے یہ سب اللہ کے فضل سے ہو رہا ہے اس کے کرم سے ہو رہا ہے اس کی مہربانی سے ہو رہا ہے اس لیے مومن کی نشانی یہ ہے یہ ہے کہ جب اس کو مشکل مصیبت کوئی بھی مسئلہ آتا ہے ہم سب کو بچا لے اور اگر مشکل وصیبت آ جائے تو نظر سب سے پہلے کس پہ جائے اللہ پہ نظر جی اللہ کی ایک نظر بندے کا کام کر دیتی ہے دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی دونوں کو ایک ادا میں رضا مند کر گئی اللہ کی ایک نظر اللہ کی ایک محبت والی نظر بندے کا کام کر دیتی ہے تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ایمان کامل مکمل بنانا ہے تو اللہ کے اوپر نظر ہو ایسی نظر ہو کہ بندہ ادھر ادھر, ادھر نہ دیکھے پھر اپنے رب العالمین کی طرف دیکھے جتنا زیادہ آپ اللہ کی طرف توجہ کریں گے مانگیں گے روئیں گے تو دیکھیں پھر اللہ کی مدد ایسی ایسی جگہ سے آئے گی جو آپ کے وہموں گمان میں بھی نہیں ہوگی آگے فرمایا کہ اللہ کی مدد حاصل کرنے کا ایک اور طریقہ پالا ہم نماز پڑھتے ہیں سو نمبر والی نماز نہیں پڑھتے اور سو نمبر والی نماز کون سی ہوتی ہے بشک وہ بشک وہ مومن پائیں گے جو اپنی نمازوں میں روتے ہیں گڑ گڑے اب بیس تیس تیس سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں نماز میں رونا ہی نہیں آتا ہوں. حالانکہ اللہ نے مومن کی نشانی بتائی کہ بے شک وہ مومن فلاں پا گئے جو نمازوں میں روتے ہیں گڑ گڑاتے ہیں اب ہماری نمازوں میں بسوسے خیالات ہیں ادھر ادھر کی سوچیں اس لیے کہ دنیا کی محبت دل دماغ میں پھنس گئی ہے اس لیے گھر سے مسجد میں داخل ہو گئے وزو کر لیا جماعت میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے اللہ کے آگے کھڑے ہیں ہاتھ بھی باندھے ہیں پاؤں بھی باندھے ہیں ایک جگہ کھڑے ہیں پھر بھی دل میں دنیا کے خیال ہے اس لیے کہ اتنی دنیا اندر چلی گئی ہے وہ نکالنے سے بھی نہیں نکل رہی حتیٰ کہ حدیث میں آتے ہے کہ سب سے پہلے میری امت سے جو چیز اٹھے گی وہ نماز کا خوش و خزو گی ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ امام صاحب کو شبہ پڑ گیا کہ میں نے تین پڑھی پڑھیے چار پڑھی پڑھی اب ہر کوئی کہ تین پڑھیے چار پڑھی پڑی, ہے، تین چار پڑی, ہے، چار پڑی ہے، کوئی یقین سے نہیں بتا رہا کہ تین پڑھی پڑھیے یا چار پڑھی ایک بابا جی کہنے لگے کہ میں بتاتا ہوں تین پڑھی تو بڑا متقی ہے بڑا خوف خدا والا ہے نے کہا نہیں جی خوف خدا والا تو نہیں ہوں اصل میں میرے بیٹوں کی چار دکانیں ابھی تک تین کا میں نے حساب کیا نماز میں چوتھی کا نہیں کیا تو اس لیے پتہ ہے کہ تین پڑھی یعنی دنیا کے خیالات آ رہے ہیں دماغ کے اندر اللہ کا خیال نہیں ہے جو دیکھ رہا ہے تو آج ایسی نمازیں امام اعظم امام ابو حنیفہ کے پاس ایک آدمی گیا کہا حضرت گھر میں کوئی چیز میں نے رکھی ہے گم ہو گئی ہے پتہ نہیں کس جگہ رکھی ہے آپ بڑے سمجھدار ہیں مند مجھے بتائیں کہاں رکھی ہے حضرت کہا میں تو علم غیب نہیں جانتا مجھے کیا پتہ کہاں رکھی ہے ڈھونڈو جا کے حضرت جی حضرت آپ پھر کوئی نہ کوئی حال تو بتائیں مجھے مل نہیں رہی تو کہا اچھا ساری رات نفلے پڑھو جا کے مل جائے گی اب یہ گیا رجو کیا دو نفل پڑھی پہلی رکاط میں شیطان نے کیا کیا نفلیں فلاں جگہ پڑی ہے اس نے دو نفلے مکمل کی اور دیکھا تو وہ چیز مل گئی یہ حیران اور حضرت کے پاس گئے کہ حضرت وہ تو دو نفلوں کی مار بھی نہیں نکلی مجھے تو وہ چیز مل گئی ہے کہا مجھے بھی پتا تھا کہ شیطان کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ تو پوری رات نفلے پڑے اس نے تو بس وسا ڈالا اور تمہیں پتہ چل گیا اب ایسا کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے شکر ادا کرنے کے لیے اور شیطان کو جلانے کے لیے ساری رات نفلے پڑھو تو ہماری نمازیں آج کل وسوس والی ہیں خیالات والی ہیں لیکن سب سے بڑا غم یہ ہے کہ ہمیں اس کا افسوس نہیں ہے فکر نہیں ہے کہ ہم کسی مولو صاحب سے پوچھ لیں کسی مفتی صاحب سے پوچھ لیں حضرت میری نمازوں میں خوش و خوشبوخو نہیں ہے۔ میری نمازیں سو نمبر والی نہیں ہیں اس لیے نام ربانی حضرت سے کسی نے پوچھا حضرت قرآن کہتے بے شک نماز بے حیائی برے کاموں سے روکتی ہے ہماری نمازیں کیوں نہیں روکتی ہمیں ہم بےانی بھی کرتے ہیں دھوکہ بھی دیتے ہیں جھوٹ بھی بول دیتے ہیں دوسروں کو تنگ بھی کرتے ہیں دنیا, دنیا جہان کے گناہ کرتے ہیں ہماری نمازیں کیوں نہیں روکتی ہمیں تو حضرت نے بڑی پیاری بات فرمائی فرمایا وہ نماز جو تقبیر گلا کے ساتھ ہو جماعت کے ساتھ ہو تعدیل ارکان یعنی ٹھہر ٹھہر پر ارکان ادا کر کے پڑھی جائے خوش و خزو کے ساتھ پڑھی جائے اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے پڑھی جائے ایسی نماز سو فیصد سو نمبر والی نماز ہے یہ سو فیصد گناہوں سے روکے گی اور جس نماز میں بس سے آ رہے ہیں خوشو و خزو نہیں ہے دھیان نہیں ہے تو پھر یہ تینتیس نمبر والی نماز تینتیس فیصد گناہوں سے روکے گی اور سو نمبر والی نماز سو فیصد گناہوں سے روکے گی پھر اپنی نماز کو سو نمبر والی نماز بناؤ دیکھو پھر تمہاری زندگی میں سے گناہ نکل جائے گی خوشبو خالی نماز بنانی نماز بنانی گڑ ہے راول پنڈی میں ایک مدرسے میں گیا ان کے مختم سے ملا وہ کہیں گے کہ جی ملک میں انقلاب نہیں آ رہا دن بدن بدمنی ہے حالات خراب ہے فراڈ ہے دھوکہ ہے تو کیا وجہ ہے کہ کیوں ملک میں اسلامی انقلاب نہیں آ رہا قرآن انقلاب کیوں نہیں آ رہا میں نے کہا جی آپ ہی بتائیں آپ بزرگ ہیں تو انہوں نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی فرمایا دیکھو مسجدیں بھی ہیں مدرسے بھی ہیں جہاد والے بھی ہیں تبلیغ والے بھی ہیں خانقاہیں بھی ہیں سب کچھ ہے رات کا رونا نہیں ہے فرمایا رات کا رونا اپنے اندر پیدا کر لو تو دیکھو پھر تمہاری فتح ہی فتح ہو جائے گی رات کو تہج میں اٹھ کے روئیں اللہ کو منائیں دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے جس کو جس کو کسی بزرگ کو کسی عالم کو جو کچھ ملا ہے اس کی زبان میں تاثیر ہے اس کے کردار میں تاثیر ہے اس کو تہجد کے رونے سے ملا ہے اس لیے بزرگ کہتے ہیں رات کو آپ اللہ سے لیں گے نہیں تو دن کو اللہ کو دیں گے کیا رات کو اللہ سے لیں گے تو اس لیے بھائی یہ نماز کو صحیح نماز سو نمبر والی نماز بناؤ اور اس میں تین کام کر لیں آپ کے ستر فیصد نمبر لگ جائیں گے انشاءاللہ نماز کے ایک تو جب اللہ اکبر کہیں تو بالکل سوچیں کہ سب سے بڑی سپریم طاقت کس کی ہے اللہ اب دیکھو نماز میں بار بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر رقو میں جا رہے ہیں چار سنتوں میں چار فرضوں میں دو سنتوں میں دو نفلوں میں تین وطروں میں دو نفلوں میں سترہ رک ہیں اس میں ہر رکعت میں چار پانچ دفعہ اللہ اکبر ہے اور پھر پانچ نمازیں ایک مہینے کی ایک سال کی دس سال کی نمازوں میں اللہ اکبر کتنی دفعہ ہے لاکھوں دفعہ اللہ اکبر ہے لیکن یہ اللہ اکبر ہمارے دل میں کیوں نہیں اترتا کہ اللہ سب سے بڑا ہے اس لیے کہ ہم زبان سے کہتے ہیں اللہ اکبر دل دماغ غیر حاضر ہوتے اگر دل میں ہونا کہ واقعی اللہ اکبر ہے کوئی بندہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر اللہ نہ چاہے تو دیکھو پھر کیا ہوتا ہے اس لیے فرمایا تو دل میں کبھی عقیدت کو جانا دے کوئی کچھ نہیں دے سکتا اگر اللہ نہ دے تو اللہ اکبر ایک اچھی طریقے سے کہیں جب کہیں اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا اتنا بڑا ہے کہ ہمارے تصور سے بھی زیادہ بڑا ہے دوسری نمال میں سبحان ربی العظیم میرا رب بڑی شان والا ہے اور بڑی عظمت والا ہے پاک ہم ترجمہ کرتے ہیں اس سے زیادہ بہترین ترجمہ شان والا ہے کلّہ یومن ہوا فی شان اللہ ہر روز ایک نئی شان میں جلوہ گر ہوتے ہیں کہ میرا رب بڑی شان و شوکت والا ہے اور بڑی عظمتوں والا ہے یہ ترجمہ ذہن میں ڈالیں تین دفعہ پانچ دفعہ گیارہ دفعہ جتنی دفعہ ہو سکے کہیں سبحانہ سبحانہ ربی العظیم سبحانہ ربی, سبحان ربی العظیم اب یہ تو سب کے لیے آسان ہے اور اسی طرح جب سجدے میں جائیں تو سبحانا ربی علا علا کہ میرا رب بڑی شان و شوکت والا ہے اور بڑا سب سے اعلی و بالا ہے میرا رب بڑی شان شوکت والا ہے اور سب سے کے کر لیں انشاءاللہ شاء آپ کو اپنی نماز کے ساٹھ ستر نمبر انشاءاللہ شاء آ جائیں گے اور باقی نماز کے وہ بھی اگر صحیح طریقے سے سوچ سمجھ کے پڑھ لو تو سو نمبر والی نماز بلکہ اللہ لدینہ مزید سو سے بھی زیادہ اللہ اوپر نمبر دے سکتا ہے اب تین کام تو آسان ہے ہر بندہ ان پڑھ بندہ بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ اکبر کو صحیح سمجھ کے پڑے سبحانہ ربی العظیم کو صحیح پڑھے سبحانہ ربیٰ کو صحیح پڑھو دیکھو پھر کیسے زندگی بدلنی شروع ہو جائے گی تو فرمائیں اللہ یوکیم السلاج جو نماز کو قائم و دائم صحیح طریقے سے رکھتے ہیں اور جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں یہ پانچویں صفت ہے اللہ کا نام آئے ڈر جائیں پھر قرآن سنیں ایمان زیادہ ہو جائے پھر اللہ کے اوپر اعتماد کریں پھر نماز کو صحیح خوشبوخو سے پڑھیں اور پانچویں چیز کہ جو کچھ ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کریں یہ نہیں فرمایا کہ جو تم نے کمایا اس میں سے خرچ کرو فرمایا جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو کیا مطلب مطلب یہ کہ جو بندہ کماتا ہے وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے کماتا ہے اپنے بازو سے نہیں کما سکتا ورنہ کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں ڈگریاں لے کے پھر رہے ہیں وہ ان کو نوکری نہیں ملتی کتنے جو لوگ ذہین فتین ہیں اور ان کو کچھ ملتا نہیں ہے کتنے پاگل آدمی ہیں جو بیچارے اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتے وہ کیا کمائیں گے اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتے بلکہ پاگل خانے میں پڑیں گے ایک دفعہ لاہور میں ایک بہت بڑا مل کا جی ایم تھا تھا بڑا افسر تھا تو اس کی اسی ہزار تنخواہ گاڑی اس کو دس ٹیلی فون اور بڑا کچھ اس کے پاس تھا بڑی بیوی ہے بچے ہیں ماں باپ ہے اس کو بڑا تکبر تھا کہ میں بڑا خوبصورت ہوں میرا پانچ فٹ قد ہے اور میں جو چاہے کرتا ہوں پھر ہوں وہ نکل رہا ہے اور برا حال ہے حتیٰ کہ ماں باپ بیوی بچوں نے اس کو اٹھا کے پاگل خانے میں جمع کروا دیا پہلے ستر ہزار تنخواہ لیتا تھا اب اللہ نے دماغ چھین لیا تو کہاں چلا گیا پاگل خانے میں چلا گیا تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ رزق دیتا ہے یا بندہ کماتا ہے آج یہ غلط فہمی ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہیں ہم کماتے ہیں. نہیں اللہ رزق دیتا ہے وہ آپ کا دماغ چھین لے آپ نہیں کما سکتے وہ آپ کے بازو چھین لے آپ نہیں کما سکتے پاؤں کو چھین لے تو آپ چل کے نہیں جا سکتے نوکری پہ رزق پہ تو رزق کون دیتے؟ اللہ دیتا ہے. تو اللہ کے دیے کے کے یہ گئی کہ میں نے اللہ کی دی ہوئی طاقت کو استعمال کر کے رزق کمایا ہے برکت دے گا آج ہم زیادہ رزق مانگتے ہیں برکت والا رزق نہیں مانگتے برکت والے رزق سے سکون بھی ملتا ہے نیند بھی آتی ہے اور پریشانی نہیں آتی ایک آدمی تھا اس نے ماں باپ کی بڑی خدمت کی اس کو خواب نظر آیا کہ فلاں جگہ پتھر کے نیچے پیسے پڑے لے لو پوچھا برکت ہوگی انکا جی برکت تو نہیں ہوگی تو بیوی بی کو بتایا اس نے کہا نہ لو لیکن دیکھ کے تو آؤ پڑے ہیں کہ نہیں جب لینے نہیں تو دیکھنے کا کیا فائدہ میں دیکھوں گا تو میرے منہ میں لالچ آ جائے گا دوسری دفعہ دوسری دفعہ پھر خواب آیا کہ فلان جگہ صرف دس دینار پڑے تو کہا اس میں برکت ہوگی کہ ہاں برکت ہوگی تم نے ماں باپ کی خدمت کی ہے اللہ تعالی نے برکت والا رزق تمہیں اسی زندگی میں دے دی ہے بہت عرصہ ہوگا مچھلی نہیں کھائی تو بہت بڑی مچھلی خریدی اس کو گھر لے کے آیا بیوی نے اس, مچھلی کو کاتا, تو اس میں سے ایک ایسا موتی نکلا جب اس کو سنار کی دکان پہ بیچا تو اتنا ان کو اس کا پیسہ مل گیا کہ ساری زندگی کے لیے اللہ نے ان کے رزق کا بندوبست فرما دیا تو برکت والا رزق اس لیے برکت والے رزق میں بڑی اللہ نے برکت رکھی ہوتی ہے کہ فضول کاموں میں خرچ نہیں ہوتا گناہ کے کاموں میں خرچ نہیں ہوتا تو آج لوگ رزق کی کسرت مانگتے ہیں برکت والا رزق نہیں مانگتے تو اللہ سے برکت والا رزق مانگنا چاہیے تو فرما ومی رضا کلام سکون اور جو کچھ ہم نے دیے ہیں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں بلائے کا حق کا یہ سچے پکے مومن ہے اور میں آپ کو رزق کا ایک وظیفہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جالی بندوں کے پاس نہ تم جاؤ مفت میں بتا دیتا ہوں لیکن اس کی قدر کرنی چاہیے بزرگوں نے اپنا تجربہ بتایا ہے کہ جو بندہ تین دفعہ دروشی پڑے سات دفعہ سورہ لے علافے قریش پڑے پھر تین دفعہ دروشی پڑے تو کئی لوگوں نے اس کا تجربہ کر کے دیکھا تو اللہ نے اس کو غیب کے خزانوں سے رزق عطا فرما دیا اس لیے بےمانی غلط کام اس کے کرنے کی بجائے یہ کریں اور دوسری بات کہ لوگ جی بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے لڑکوں کے رشتے نہیں ہو رہے یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا کتنے کام پھنسے ہوئے ہیں تو ہم نے ایک ہی وزیر قرآن کی آیت رکھی ہوئی ہے جو میرے سے پوچھتا ہے اس, میں اس کو ایک ہی وظیفہ بتاتا ہوں میں نے کہا میرا اس کے اوپر اتنا یقین ہے کہ پتھر پہ جیسے لکیر ہے نا اس سے بھی زیادہ یقین ہے اور میں نے سینکڑوں بندوں کو یہ وظیفہ بتایا ہے جس کو بھی بتایا اس کو فائدہ ہوا اس نے واپس مجھے یہ نہیں کہا کہ فائدہ نہیں ہوا چوالیس ہے آدھی آیت, چوالی آیت پڑھے اللہ ان اللہ کہ میں یا اللہ اپنا ایمان جان بیوی بچے کاروبار سب کو تیرے سفرد کر رہا ہوں بے شک تو اپنے سب بندوں کو دیکھ رہا ہے تو جو چیز بندہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اللہ غیب سے اس کی حفاظت کرتے ہیں اس کی مدد فرماتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے لیے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے تو یہ میری کتابوں کے اندر بھی چھوٹی سی کتاب اس کے اندر بھی وظیفے لکھے ہوئے ہیں تو اس کو کریں اور ادھر ادھر جالی بندوں کے پاس نہ جائیں اصلی اللہ کا قرآن ہے اور قرآن کی برکت سب سے زیادہ ہوتی ہے اس لیے قرآن کی قبول شدہ دعائیں منظور ہوتی ہیں اور اللہ ان کو قبول فرما لیتے ہیں تو آپ لوگ محبت سے شوق سے بیٹھے رہے مجھے تو بیان کر کر کے گرمی آ گئی تو آپ لوگ تو مزے سے بیٹھے ہیں اس لیے بات کو ختم کرتا ہوں کہ مجھے پسینے چھوٹ رہے ہیں تو اس لیے یہی میں نے آپ لوگوں کی باتیں گوشت گزار کی اللہ سے دعا ہے کہ یہ پانچ صفات ہمارے اندر پیدا کر دیں کہ جب اللہ کا نام آ جائے ہمارے دل ڈر جائیں دل خوش ہو جائیں دل ڈر جائیں دوسرا کہ اللہ اگر قرآن پڑھا جائے تو ہمارا ایمان زیادہ ہو جائے قرآن سننے سے بندے کے اوپر بڑا زبردست اثر ہوتا ہے حضور کے زمانے میں قرآن پڑھنے کے لیے نہیں تھے سننے کے لیے تھے سننے سنانے پہ سب کام ہوتے تھے آج ہم سنتے نہیں ہیں قرآن اگر سننا شروع کر دیں تو بہت اونچی ایمان یقین بن جاتا ہے تیسرا اللہ کے اوپر اعتماد کریں چوتھا نماز کا خوشبو خزو اور پانچواں کہ جو اللہ نے رزق دیے ہے اس کو کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کریں دیکھیں اللہ تعالی کوالٹی کو دیکھتا ہے کوانٹیٹی کو نہیں دیکھتا یعنی اللہ معیار کو دیکھتا ہے مقدار کو نہیں دیکھتا اگر غریب سو روپیہ دے دے اور امیر ایک لاکھ روپیہ دے دے اللہ تعالیٰ سو روپئے کو ایک لاکھ سے زیادہ ثواب عطا فرما دے گا بماز آل اللہ بے عزیز اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہوتا ہے اللہ اخلاص کو دیکھتے ہیں کہ کون کتنے اخلاص سے اللہ کے راستے میں خرچ کرے مسجد میں مدرسے میں غریبوں پہ تو یہ بھی عبادت ہے مال کی کہ جتنی ہمت ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں رہے الاحا یہ پانچ صفات والے لوگ مرد مومن ہیں اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی سچے مانوں میں اللہ تعالیٰ مرد مومن بنا دے اور اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما کہہ رہا ہوں جنوب میں کیا کچھ کچ تو سمجھے خدا کرے کوئی کچھ بھی نہ کہا اور کچھ کہہ بھی گئے کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے فکیران آئے سدا کر چلے میاں تم خوش رہو ہم دعا کر چلے آخر الحمد الحمدللہ رب العالمی ہاں ایک بات مجھے یاد آئی کیونکہ ہم مجلس ہے اس میں توبہ کے کلمات پڑھ لیں حدیشری میں آتے ہے جتنے دو ایمان حکومت اپنے ایمان کی تجدید کر لیا کرو اس لیے سب لوگ توبہ کے کلمات پڑھ لیں جو کسی جگہ بیت ہیں کسی بزرگ سے وہ تو اسی کے ساتھ رہیں جو بیت نہیں ہے وہ اصلاح اور تربیت کی نیت کر کے بیت ہو جائیں اور توبہ کر لیں ورنہ جو کہیں اور بیتھ ہیں تو وہ اسی بزرگ کے ساتھ رہیں لیکن توبہ کے کلمات پڑھ لیں ان کو توبہ کا ثواب ہوگا جو بیت کی نیت کریں گے ان کی اصلاح تربیت بھی ہوتی جائے گی پھر رابطہ بھی ہوتا جائے گا تو ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ یہ کلمات پیچھے پیچھے پڑتے آمنت تو بلّاہی و ملائکتی بتبی برسول والقدر آخر ولقدر من بشرری ان اللہ تعالیٰ ولباس باد المعت آمنت تو کما ہوا بے عسمائے و صفاتی و کبل تو اقرار باللسان بالسان و تصدیق وم بلکل ان لا بلقل الا اللّہ وشہد اللہ محمدن ابدو و استغفر الله اللہ ربی مینک المبن واتوب ویلئی اسطفر اللہ ربی مینک المبن واتوب علئی الصطف اللّہ ربی منک الظن واتوبئی الی وصل اللہ تعالیٰ علا خیر خلقی سید نا محمد والا عالیہ وا صحاب ہی اجمعین براہمتی کا یا ارحم الحمین <تصفح> یہ کلمات پڑھنے سے آپ سچے دل سے توبت آئے ہوں اب نیک بننے کا آسان طریقہ ہے کہ یہاں دل ہوتا ہے یہاں سوچیں کہ یہ دل کہہ رہا اللہ اللہ اللہ پھر بھول جائے گا پھر, سوچیں. پھر, بھول جائے گا, پھر سوچیں. تو سوچتے رہیں سوچتے رہیں کبھی نہ کبھی یہ اللہ اللہ کرنے لگ جائے گا اسی طرح تھوڑی جیسے آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں اسی طرح اللہ کی طرف دیکھیں کہ نہ زمین نہ آسمان کچھ بھی نہیں اور اللہ کی رحمت آ رہی میرے دل میں سماری اور میرا دل کہہ رہا اللہ اللہ میں سن لو دس پندرہ منٹ آنکھیں بند کر کے روز اس طرح کریں گے تو آپ کا دل آہستہ آہستہ اللہ اللہ کرنے لگ جائے اسی طرح سو سو دفعہ استغفار کر لیں تاکہ روز کے گناہ روز ماف ہو گنا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ضروری ہے اور محبت کیسے بڑھتی ہے میں نے ایک کتاب لکھ دی ہے پوری محبت رسول کا اضطراب کیوں ضروری ہے کہ نبی کی محبت کیوں ضروری ہے نبی کا عشق کیوں ضروری ہے تو وہ بہت اچھی کتاب ہے بہت لوگ لے رہے ہیں اور اس کے پڑھنے سے آپ کے دل میں حضور کی محبت جوش مارے گی حضور کی کبھی زیارت ہوگی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنے کو دل چاہے گا تو وہ آپ لے کے پڑھ سکتے ہیں گھروں میں بھی پڑھا سکتے ہیں تو اس سے سو سو دفعہ صبح و شام دروشی پڑھ لیں اللہ صلی اللہ علیہ سم علیہ سمّن وبارک وسلم و و اور ایک پارا آدھا پارا قرآن کی تلاوت کر لیں حجت کے وقت یا فجر کے وقت کر تو زیادہ اچھا ہے اور چھٹا رابطہ اس کے اوپر میرا ٹیل فون نمبر لکھا ہوا ہے تو رات کو دس سے بارہ بجے تک میں ٹیلی فون کھولتا ہوں کہ کبھی کوئی خواب یا کوئی چیز پوچھنی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے ہماری اس توبہ کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے نماز کا خوش و نصیب فرمائے اپنے اوپر اعتماد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی جان مال سب چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ سب کی خطاؤں کو فرما ہم سب کی توبہ کو قبول فرما لے مردوں بچوں بڑوں سب کی اللہ سچی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ تو کتنا کریم ہے بغیر مانگے ہزاروں چیزیں دے رہے یا اللہ ہم سچی سچی توبہ مانگ رہے ہیں یا اللہ سچی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ ہماری کمیوں کو تہیاں فرما دے یا اللہ جو گناہ کی ہے یاد ہے بھول گئے یا اللہ سب کو معاف فرما دے یا اللہ سب کو معاف فرما دے یا اللہ ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرما دے گھروں میں امن و سکون اسی فرما دے ہم جھگڑے فساد ختم فرما یا اللہ یہ مسجد والے اتنی محبت سے شوق سے بیٹھیں یا اللہ اس بیٹھنے کو قبول فرما دیں یا اللہ اس بیٹھنے کے صد ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرما دیں یا اللہ اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما دے یا اللہ ہمارے پاس کوئی نیکی نہیں ہے کوئی عمل نہیں ہے ہم تو صرف تیرا حکم پورا کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں یا اللہ ہمیں نیکی کی توفیق نصیب فرما دے یا اللہ اپنا فضل نصیب فرما دے کمیاں کوتاہیاں معاف فرما دیں یا اللہ سچا اور سچا مومل بنا دے یا اللہ ہمیں مال کے ذریعے جان کے ذریعے وقت کے ذریعے کے ذریعے ہر حیثیت سے دین کی دعوت اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ اخلاص عطا فرما دے دین کی دعوت کے لیے دور اور دیر کے لیے جانے کی توفیق عطا فرما دے جہاں جہاں جو بھی بندہ دین کا کام اخلاص سے کر رہا ہے یا اللہ اس کو قبول فرما لے اللہ جب آخری وقت آ... یا اللہ ہم نے اپنی اوقات کے مطابق مانگا یا اللہ تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما دے یا اللہ آخری وقت آئے ہم سب اس دنیا سے جا رہے ہوں تو ہم سب کے لب پہ ہو دل پہ ہوں That's